طیبہ کا اردو ترجمہ جس میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بارے میں بتائیے اور سوال سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے تھوڑے سے بھائی سمجھ گئے سارے نہیں سمجھ سکے بھائی کہتے ہیں کہ کلمہ کا ترجمہ کریں ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں نہیں ہے اس کا مطلب ہے موجود ہے ہمارے دوست کیا کہتے ہیں ترجمہ تو کرو کہ ترجمہ کیا ہے کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تھے ہیں آپ کی رسالت قیامت تک باقی ہے خود آپ چلے گئے آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی شریعت آپ کا دین قیامت مت تک کری ہے میرے پاس دادا جی کی تصویر ہے میں نے پکڑی ہوئی ہے کیا میں کہوں گا یہ میرے پرداد تھے یا میرے پردادا ہیں <سؤال> پردادے والا رشتہ کیم ہے خود جا چکے ہیں باپ والا رشتہ کیم ہے باپ کبر میں جا چکا ہے یہ نہیں کہ باپ تھا اچھا آپ کو نیا باپ آ گیا ہے باپ اب بھی وہی ہے لیکن خود موجود <سؤال> نہیں ہے کبر میں جا چکا ہے ماں اب بھی وہی ہے لیکن کبر میں جا چکی ہے تو نبوتوں اور رسالت والا رشتہ قائم ہے ہم آپ کے امتی ہیں آپ ہمارے نبی ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنائیں جو روزے قیامت نبی علیہ اصلاۃ و کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا اجاد حاصل کریں گے آمی. لیکن ذاتی طور پہ آپ جا چکے ہیں یہ اللہ کا اعلان ہے اس کے مقابلے میں یہ عقلی دلیلیں کام نہیں آئیں گی کیونکہ اللہ کا فرمان والے ہے تیئیس ماس پارا ان کا میتن و میتون میت کا لفظ آپ کے اوپر میں نے نہیں بولا کسی نے بولا ہے اللہ نے بولا ہے افا او اما تلب تمالا آم موت کا لفظ یہاں پہ آپ پہ میں نے نہیں بولا آسمان والے نے بولا ہے سر نے اس بارے میں سنا میں اف امتہ خاندون یہاں پہ موت کا لفظ آپ پہ میں نے نہیں بولا آسمان والے نے بولا ہے اور بخاری شیف کی حدیث کے مطابق جناب صدیق رضی اللہ تعالی ہو آپ کے نمبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے من کا نیابد محمدن محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وسلم موت کا رفت ہو رہا ہے جناب صدیق بول رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ پہنچ چکے ہیں دنیا سے آپ جا چکے ہیں دین کا مشن مکمل کیا آپ کی عمر کتنی تھی اگر ابھی تک ہے تو یہ عمر بڑھ کیوں نہیں رہی سرے سر پہ آ کے رک کیوں گئی ہے اگر آپ زندہ تھے تو صحابہ کلام نے کیسے آپ کو قبر میں ڈال دیا کیسے آپ کو اوپر مٹی ڈال دی تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں البتہ برزخ کی زندگی آپ کو حاصل ہے اور برزخ جو ہے وہ آخر کے مرلوں میں سے پہلا مرلہ ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے کئی علماء کلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو قبروں میں دنیا والی زندگی حاصل ہے یہ بالکل غلط ہے وہ زندگی ہے برزخ والی ہے آخر کا پہلا مرحلہ اور وہ زندگی انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت اعلیٰ ہے بہت شاندار ہے بہت مقدس ہے بہت محترم ہے لیکن وہ زندگی شہداء کو بھی حاصل ہے وہ زندگی فرعون جیسے کافروں کو بھی حاصل ہے فراؤن کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا محسوس کرتا ہے جی محسوس نہیں کرتا تو زاب دینے کا فائدہ محسوس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برزت کی زندگی میں وہ زندہ ہے وہاں کی زندگی اس سے حاصل ہے عذاب مکت رہا ہے تکلیفیں مکت رہا ہے لیکن انبیاء کلام آ رہی ہے مسلسل کی زندگی اعلیٰ ہے فرعون کی زندگی عذاب والی ہے بدترین ہے تو برحل آپ حاضر ناظر نہیں ہیں جب دنیا میں تھے تب آپ حاضر ناظر نہیں تھے جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے